تو یہاں پر بھی بات یہ ہے ہم نے جنگ کرنی ہے دشمن کے خلاف مسلمان ہونے کے ناطے کوئی چارائے کار نہیں ہے بغیر جنگ کے لیکن جنگ کرنے کے طریقے اور اسلوب کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کیا جائے کہ جس طرح ہم عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد سے تحریکیں اٹھاتے رہے اور انیس سو ساٹھ کی دہائی سے دو ہزار تک مصر والے مصری حکومت کے خلاف لیبیا والے لیبیا حکومت کے خلاف الجزائر والے الجزائری حکومت کے خلاف لڑتے رہے کیا یہی اصول اختیار کیا جائے یہی اسلوب اختیار کیا جائے جس میں ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا یا دنیا کے خبیص ٹرائی اینگل کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا جائے یہ مسلسط جو ہے اسرائیل امریکہ اور نیٹو اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے تو اس کے خلاف اگر جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو استاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ زیادہ مفید ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے اب رہی یہ بات کے بہت زیادہ نقصان ہوگا پل مارکت مال یہود و امریکہ اور یہودیوں کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ جنگ تو کرنی ہی کرنی ہے ولا بدھ منتحم ملنت اور اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا رد عمل جو ہوگا اسے بھی برداشت کرنا پڑے گا جیسے کہ شاعر کہتا ہے ادا لم ین من الموتی بدن ان الموت جبانہ جب موت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو تو بزدلی کی موت مرنا یہ عیب کی بات ہے جب موت کے سوا کوئی راستہ نہ رہے مرنے کے سوا کوئی آپشن کوئی طریقہ آپ کے سامنے نہ ہو تو بزدلی کے ساتھ مرنا اچھی بات نہیں ہے مرنا تو ہے یہ تو بہادری کے ساتھ مرے پہلا آپشن اختیار کرنے میں یہ ہے کہ سہولت ہوتی ہے کہ اپنی گلی میں لے کے پولیسیں مارو اور دوسرا آپشن استعمال کرنے میں تو ظاہر سی بات ہے مشکلات ہوں گی کہ اتنی دور سے آپ امریکہ پر حملہ آور ہوں گے اور وہ اتنے بڑے بڑے تیاروں اور ٹینکوں اور سب کے ساتھ آئیں گے اور ہمارے گھر بار مدرسوں مسجد سب کو نیست نابود کر دیں گے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا تعمیر کو تقریب ہے لازم تعمیر کرنا چاہتے ہیں آپ پوری دنیا کی تو تخریب بھی ہوگی تخریب ہونے کے بعد دوبارہ تعمیر ہوگی بات سمجھ رہی ہے مرنا تو ہے تو عزت کے ساتھ مرا جائے شرافت کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ آدمی شہادت کی موت مرے خلاصہ یہ ہے ان انہر بل و امریکہ اور ثمنها المنافقین کہ آج مسلمانوں کا یہودیوں امریکیوں اور نیٹو اور ان کے حلیف مرتدین منافقین کے خلاف لڑنا مسلمانوں کی ان کے خلاف لڑائی اس کی قیمت بہت زیادہ چکانی پڑے گی امت ان تالا رکا دہا وہ ایک ایسی امت کے اندر جو کہ کافی عرصے سے سو رہی ہے اور جو کافی عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے جہاد کو ترک کیے و تالم غیماس و اکثریہ فی دنیا اور جس امت کی اکثریت دنیا میں ڈوب چکی ہے وال ادبی بلوہ نبت دنیا و کراہیت الموت فی اوسال خاص ستیہ اور ایک ایسی امت جس کے اندر وہن کی بیماری یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت اس کے خواص اور عوام کے دل و دماغ میں داخل ہو چکی ہے ولا رکون اکثری علما علامہ و عید اور جس امت کے علماء اپنے بادشاہوں کے دسترخانوں کی طرف بہت زیادہ مائل رہتے ہیں ولا بد ان نب الحیات و میلاد نہ بہ سید اور امت کی رگوں میں زندگی دوڑانے کے لیے اور انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے جو درد ذہ ہے جو پیدائش کے وقت عورت کو ہوتا ہے یہ ضرور ہوگا یہ تو ایک بچے کی پیدائش کے لیے اتنا درد ہوتا ہے پوری امت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے کتنا سخت درد ذہ ہوگا اس کو اللہ ہی جانتا ہے فلاں یحول امتن و شبابن قال اللہ تعالی علم تو ایک ایسی امت اور ایسے جوانوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے وہ اس قیمت کے چکانے سے نہ گھبرا جائیں اس قیمت کی گرانی اور سودے کی مہنگائی کو دیکھ کر یہ امت اور یہ جوان گھبرا نہ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے التوبہ کی ایک سو آیت میں ان اللہ انفسم بے انجن یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں ان کی ذمہ داری کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں فیقتلون و طلون وہ کافروں کو اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں میں شہادت پیتے ہیں واہدن حق فطوراتی والانجیل والقرآن یہ ایک ایسا حق وعدہ ہے جو کہ تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں مذکور ہے یعنی جو سودا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کا عہد نامہ یہ تورات انجیل اور قرآن میں مذکور ہے وہ من اوفا بیاہ من اللہ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے شروع بھی گئی کم الم تو تم لوگوں نے جو سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے اس پر تم لوگ خوش رہو شاد رہو وزا علق الف العبیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے ایسی امت اور ایسے جوان جن کو اللہ تعالی نے یہ بشارت دی ہے تو انہیں ان قربانیوں سے گھبرا نہیں جانا چاہیے انہیں ڈٹ جانا چاہیے اور یہ بات ہم ضرور کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسی حالت میں ہیں کہ جس میں ہمیں ایک ایسا منہج بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں مکمل تفصیل کے ساتھ عقائد مذکور ہوں عسکری کاموں کی ترتیب مذکور ہو اور ترغیبات و نشر و اشاعت کی ترتیب مذکور ہو اور اس جنگ کی جو تحریک ہوگی اس کی تفصیلات اور بنیادیں مذکور ہوں تاکہ امت اچھی شکل میں اس جنگ کے اندر داخل ہو سکے اس بات کو بیان کر دینا ضروری ہے